الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المسلم نبينا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى المتين أما بعد فعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أتاكم الرسول فاقذوه وما نهاكم عنه فانتهو وعن أنسي رضي الله تعالى عنه ال نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال رسو صفوفكم فکم وقار بینہ ابو بینہا وحاد بل آناک رواح وبو داود بنس وصحود احبان اسلامی بھائی عزیزوں اور ساتھیو آج کے درسے میں ایک اہم موضوع صفوں کو درست کرنا اور کس طرح سے صف میں مقتدی کو مقتدیوں کو کھڑا ہونا چاہیے کتنی کتنا پاؤں پھیلانا چاہیے اور کتنے فاصلے پر کھڑے ہونا چاہیے یا یہ کہ مل کر کے کھڑا ہونا چاہیے اس کے آداب بتائے جائیں گے اللہ تبارک و تعالی نے یقینا ہم سب کو حکم دیا ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیں اسے لے لو اور جس سے روک دے اس سے رک جاؤ یہ پوری شریعت کا معاملہ ہے کہ شریعت کی دین کی جتنی باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو کرنے کا حکم دیا ہے ان کو کریں جن سے روکا ہے رک جائیں انہی باتوں میں سے سب کی درستی بھی ہے سخ کی درستگی بھی ہے اور صف میں اچھے انداز میں کھڑے ہونا بھی ہے جو حدیث آپ لوگوں کے سامنے پیش کی گئی اس میں انس رضی اللہ تعالی علہ روح روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رسو صفوفکم اپنی صفوں کو جمع لو اصل میں یہ غصہ رسو معنی ہوتا ہے بالکل مل مل کر کے یا مل کر کے کھڑے ہونا قرآن میں ہے ان اللہ قاتلون فی سبیل اللہ آگے لفظ ہے ان اللہ ان اللہ یقب الدین قاتلون فی صبیل ہی سفن کا بنیان مرسوس کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والوں کی تعریف اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان مجاہدین کو پسند کرتا ہے جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتے اور اس طرح سے کھڑے ہوتے ہیں مل کر کے جیسے کہ دیوار ہوتی ہے اور دیوار جانتے ہیں کہ دیوار کی ایک اینٹ دوسری اینٹ سے ملی ہوئی ہوتی ہے تو یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ روسو سخو فکم اپنی سخوں کو اس طرح سے ملاؤ یعنی سخوں میں جب کھڑے ہو تو بالکل مل مل کر کے کھڑے ہو وقار ابو اور اسی طرح سے جو سفے ہوں وہ قریب قریب ہوں ایسا نہ ہو کہ ایک صف آگے لگی ہے تو دوسری صف پیچھے لگی پیچھے اس مسئلے میں حدیث گزر چکی ہے اور ایک اہم لفظ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ نے فرمایا ہادو بل آناق ہادو کہ اپنی گردنوں میں برابری کرو گردنوں میں برابری کرو اس کا مطلب کیا ہے کہ آگے پیچھے نہ کھڑے ہو اس طرح سے کھڑے ہو کہ سب کے سب کے سر سب کے موڈے اور سب کا جسم پورا برابر ہو اس طرح سے آگے پیچھے نہ ہو اور آگے پیچھے کھڑے ہونے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے اس سلسلے میں بہت ساری حدیثیں ہیں میں چاہتا ہوں کہ اس مسئلے میں کچھ تھوڑی سی تفصیل سے روشنی ڈال دوں جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کرتے تھے جب نماز میں کھڑے ہوتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر تحریم یہ اقامت ہو جانے کے بعد یا تکبیر ہو جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفوں کو درست کراتے تھے صفوں کو درست کراتے تھے اور کیا فرماتے تھے سو سفو حکم ہاں عتیم و سفو فکم و تراسو اراکم وا ظاہری عتیم و سفو کہ اپنی صفوں کو برابر کرو قائم کرو اور تراسو مل مل کے کھڑے ہو جاؤ اس لیے کہ میں تمہیں پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خصوصیت تھی کہ نماز کی حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیچھے بھی نظر آتا تھا یہ خاص نماز کی حالت میں یہ موجودہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے صحابہ اکرام کو حکم دیا یہ صحیح بخاری کی روایت ہے عقیم صفوفکم سفو فکم و اپنی صفوں کو قائم کرو برابر کرو اور مل مل کے کھڑے ہو جاؤ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے حضرت انس رضی اللہ تعالی انہوں اس کے راوی ہیں صحیح بخاری کے اندر ایک لفظ اور ہے کہ قبل ان یکبر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر تحریمہ کہنے سے پہلے آپ صحابہ اکرام کو کی سفید درست کراتے تھے تکبیر تحریمہ کہنے سے پہلے اس سے یہ بھی مسئلہ معلوم ہوا کہ تکبیر تحریمہ کہہ لینے کے بعد فورن ہی امام یہ اقامت ہو جانے کے بعد فورن ہی امام تقبیر تحریمہ نہیں کہے گا جیسا کہ آپ ہاں یہاں مزاج بنا ہوا ہے کہ معدین اذان دے کر کے آتا ہے اور تقبیر تحریمہ کہتے کہتے کل کام کے صلاح اللہ اکبر اللہ علیہ وسلم اور امام صاحب جو ہے بالکل ریڈی رہتے ہیں بالکل تیار رہتے اس نے کہا لا الہ علیہ اللہ اکبر اس طرح سے فوراً ہی یہ سنت کے خلاف ہے سنت کے خلاف ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تقبیر تحریمہ کہنے سے پہلے آپ صفوں کو درست کراتے تھے دیکھتے تھے بلکہ پیچھے والے صحابہ کو بھی کہتے تھے کہ دیکھو پیچھے صفحے درست ہو گئی کہ نہیں لوگ صحیح انداز میں کھڑے ہو گئے ہو گئے کہ نہیں اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرمایا اس, اس حدیث کو میں مکمل کر دوں صحیح بخاری کے اندر ایک لفظ اور ہے حضرت ارس رضی اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا عقیم و کو کہ صف کو قائم کرو اور مل مل کے کھڑے ہو جاؤ تو انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ وکان أَحَدُنَا, احدنا کہ احدنا ہم, ہم میں سے ہر ایک شخص یل یا یل سکو من کا بہو بے کی بھی صاحب ہی کہ ہم میں سے ہر شخص سے اپنے کاندھے کو اپنے بغل والے ساتھی کے کاندھے سے ملا دیتا تھا کاندھا کاندھے سے ملا, دی, ملا دیتا تھا وہ کادا مہوب قدم ہی اور اپنے قدم کو اس کے قدم سے ملا دیتا تھا اب دیکھیے ذرا غور کیجئے گا کہ حدیث سننے کے بعد صحابی کا بیان ہے کہ ہم میں سے ہر شخص اپنے کاندھے کو کاندھے سے دوسرے ساتھی کے کاندھے سے کاندھا ملا دیتا تھا اور قدم سے قدم ملا دیتا تھا قدم سے قدم دیکھیے ایک ہے انگلی سے انگلی جیسا کہ عام طور سے ہم لوگ انگلی سے انگلی چھوٹی پاؤں کے پاؤں کی چھوٹی انگلی کو دوسرے پاؤں کی چھوٹی انگلی سے دوسرے کی چھوٹی انگلی سے ملا دیتے ہیں یہ لفظ نہیں حدیث میں, حدیث, میں حدیث میں ہے کہ قدم سے قدم قدم کس کو کہتے ہیں پورے پاؤں کو کہتے تو قدم سے قدم ملا دیتے تھے کاندھے سے کاندھا اور قدم سے قدم تو دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سننے کے بعد صحاب رام کا عمل کیسا کہ قدم سے قدم ملا دیتے اور جب جب کوئی صحابی یہ بیان کرے کہ ہم ایسا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو اس کا کیا مطلب ہے وہ بھی حدیث ہو گئی وہ بھی کیا ہو گئی حدیث ہو گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں مسجد نبوی میں اور کیا کہتے ہیں آپ کی امامت میں صحابہ کرام اپنے کاندھے سے کاندھا اور قدم سے قدم ملا دیتے تھے تو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ابھی ذکر کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاں کرام کو ہاں نماز کی حالت میں پیچھے بھی دیکھ دیکھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو موجودہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا علم ہوتا تھا کہ صحابہ اکرام قدم سے قدم ملا رہے ہیں تو یہ بھی حدیث ہو گئی گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس طرح سے لوگ کھڑے ہوا کرتے تھے اسی طرح سے مصنف ابی شیبہ کے اندر ایک لفظ اور ہے اضافہ ہے فرماتے ہیں کہ لو ذہب کا هذا آلو اگر آپ آج ایسا کرنے لگے دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ اکرام کہ زمانے ہی میں یہ بات جو ہے کچھ مطلب جو لوگ کیا کہتے ہیں نئے مسلمان ہوئے اور اس طرح سے ان کو دین کی پوری معلومات نہ ہو سکی تو کہہ رہے ہیں کہ اگر آج آپ اس طرح سے کرنے لگیں کہ نماز میں بالکل کاندھے سے کاندھا اور قدم سے قدم ملانے لگے ل نفارا احد حکم کا ان شموس کہ اگر کوئی شخص آج کرنے لگے تو بعض لوگ کیا ہے تم میں سے بعض لوگ کیا ہوں گے نفرت کرنے لگیں گے اس طرح سے کہ جیسے بدکے ہوئے خچر ہے بلکہ ہوئے خچر یعنی اگر قدم سے قدم ملائیے تو بالکل دور بھاگیں گے اور اپنے پاؤں کو ہٹائیں گے دیکھیے حضرت رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اپنے زمانے میں جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے بالکل قریب تو فرمایا کہ اگر آپ ایسا کرنے لگیں گے تو کچھ لوگ جو ہے کچھ لوگ بالکل نفرت کرنے لگیں گے اور بھاگنے لگیں گے آج ایسا ہی معاملہ ہے بھائی عزیز اور دوستو آج ایسا ہی معاملہ ہے کہ دیکھیں جب سفے لگتی ہیں نماز میں سب لوگ کھڑے ہوتے ہیں تو دیکھیے چار ہاں کا گیپ پانچ انگلوں کا گیپ اور زیادہ گیپ کسی کو کوئی آگے کھڑا ہے کوئی پیچھے کھڑا ہے جو جہاں کھڑا ہو گیا کچھ پتہ نہیں کم از کم یہاں پر تو لائنیں بالکل بنی ہوئی ہیں قالینوں پر کہاں بالکل بالکل برابر کھڑا ہو جائے آدمی اچھی طرح سے لیکن اس میں بھی کوئی آگے ہے کوئی پیچھے ہے اور کیا کہتے ہیں کوئی بالکل پاؤں پھیلا ہوئے ہیں اور کوئی پاؤں بالکل سمیٹے ہوئے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کاندھے سے کاندھا ملاؤ جب کاندھے سے کاندھا مل جائے گا جب کاندھے سے ہر آدمی کا کاندھا مل جائے تو پاؤں جتنا پھیل سکے کاندھے کے برابر ہر آدمی اپنے کاندھے کے برابر پاؤں پھیلا لے تو سب کا کاندھا بھی مل جائے گا اور قدم بھی مل جائے گا بعض روایتوں میں کہ صحابہ اکرام کاندھا ہی نہیں اور قدم ہی نہیں بلکہ گھٹنے سے گھٹنا ملا دیتے تھے رکبہ سے رکبہ ملا دیتے تخنے سے تخنہ رکبے سے رکبہ یعنی گھٹنے سے گھٹنا قدم سے قدم بالکل اب دیکھیں اس انداز پر آج کہاں نمازیں ملے بڑی کوتاحیاں ہی ہوتی ہیں اس معاملے میں اسی طرح سے امام بخاری رحمتہ اللہ نے ایک باب اس طرح سے باندھا ہے کہ بابو الزاکل من من کب و قدم اس بات کا بیان کہ کاندھے سے کاندھا اور قدم سے قدم ملانا چاہیے یا قدم سے قدم ملانے والے بیان کا, یا حدیث کا یہ بیان ہے تو امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ نے اس طرح سے یہ باب باندھا ہے اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تو حکم ہے تراسو اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر صحابہ کرام کیسے عمل کر رہے ہیں تراسو کا مطلب بالکل مل کے کھڑے ہو جاؤ جیسے دیوار میں دیوار کی ایک اینٹ دوسرے اینٹ سے دوسری اینٹ سے بالکل ملی رہتی ہے اسی طرح سے نماز میں کرو اور صحابہ اکرام نے بیان بھی کیا کہ ہم اسی طرح سے کھڑے ہو جاتے تھے پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دوسری حدیث بھی ہے حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں فرماتے تھے تین بار فرماتے تھے عقیم و سفو صفوفکم عقیم صفوفکم فکو صفوفکم صفوفکم سے مطلب یہ نہیں کہ صف لگاؤ صف لگاؤ بلکہ جب تقبیر تحریر تقبیر اور رکاوٹ شروع ہوتی تو صحابہ کرام صاحب سب لگا لیتے تھے عقیم و سفو مطلب اپنی صفوں کو برابر کرو قائم کرو اپنی صفوں کو برابر کرو سیدھی کرو بلکہ ترجمہ اس کا ہوگا عقیم و کا مطلب اپنی صفوں کو سیدھی کرو اللہ لا منا صفوفکم اللہ کی قسم تم یا تو اپنی صفوں کو درست کرو گے ورنہ تو اللہ تبارک و تعالی تمہارے دلوں میں مخالفت ڈال دے گا اپنی سفر کو درست کرو گے درست کرنے کو ہی برابر کرو گے یا تو اللہ تبارک و تعالی تمہارے دلوں میں مخالفت ڈال دے گا یعنی یہ وعید شدید وعید ہے آگے پیچھے کھڑے ہونے والوں کو یہ ہاں سوچنا چاہیے کہ ہاں کتنی سخت وعید ہے اس کے بعد بھی ہاں لوگ جو ہے خاص کر کے آخر میں بھاگ بھاگ کر کے آتے ہیں اور پتہ نہیں رہتا کہ آگے کھڑے ہیں کہ پیچھے کھڑے ہیں اور جہاں اپنے ہاں ایک مسئلہ یہ بھی بنا دیا ہے لوگوں نے کہ جہاں داہنے پاؤں کا انگوٹھا رکھ دیا تو رکھ دیا اب داہنے پاؤں کا انگوٹھا ہٹانا نہیں چاہیے پوری نماز ختم ہو جائے یہ کون سی بات ہے یہ کہاں سے لوگوں نے لے لیا اور اسی طرح سے شیخ البانی رحمت اللہ علیہ نے ان دونوں حدیثوں کی روشنی میں چند ایک فوائد ذکر کیا ہے سیاح کے اندر ہاں حدیث نمبر اکتیس اور بتیس کے اس میں جو ہے ضمن میں ایک تو بات یہ ذکر کی کہ اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ صف کا برابر کرنا اور اسی طرح سے صف میں مل مل کر کے کھڑے ہونا یہ واجب ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تلاسو اور صحابہ اکرام نے اسی کو سمجھا دوسرا فائدہ جو انہوں نے ذکر کیا ہے وہ یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سف کو برابر کرنے کا حکم دیا تو صحابہ اکرام نے کیا سمجھا کہ سب برابر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ قدم سے قدم اور جو ہے کاندھے سے کاندھا ملایا جائے دور دور نہ کھڑے ہوا جائے کہ آدمی چار انگشتے یا اس سے زیادہ کا فاصلہ رکھ کر کے دور دور کھڑا ہو کیوں اس لیے کہ صحابہ اکرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی سمجھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے یہی سمجھا اب دیکھیے جو ہمارا کہنا ہے اہل الحدیف کا یا سلفی کہہ لیجیے سلفی حضرات کا کیا کہنا ہے کہ ہم قرآن اور حدیث کو کیسے سمجھیں گے جیسے صحابہ اکرام نے سمجھا سلف صالحین نے جیسے سمجھا ویسے ہم سمجھیں گے یہ نہیں کہ ہم بیٹھ کر کے قرآن کی آیت کا مطلب اپنے سے بیٹھ کر کے نکالنے لگے جو اپنی سمجھ میں آئے مانا اور ترجمہ سمجھ گئے تو اس کے بعد اپنے سے, اپنے سے مطلب نکالنے لگے یا اسی طرح سے حدیث کا مطلب اپنے سے نکالنے لگے کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ آپ آپ جو ہے کہہ رہے ہیں قدم سے قدم ملائی کہاں ہے حدیث موجود ہے صحابہ اکرام نے یہی سمجھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا کہ دیکھو تم اپنی صفوں کو برابر کرو گے یا تو اللہ تبارک مطالعہ تمہارے دلوں میں کیا کہتے ہیں وہ, وہ ڈال دے گا ہاں مخالفت ڈال دے گا تمہارے دلوں میں اختلاف ڈال دے گا تو دیکھیے آج یہی ہے کہ امت کا اکثر طبقہ اکثر لوگ جو ہے قدم سے قدم ملا کر کے نہیں کھڑے ہوتے چاہے یہاں ہوں اور چاہے کیا کہ تہر شریفین میں بھی دیکھیے وہاں بھی لوگ جو ہے ہر خیال کے اپنے اپنے خیال کے لوگ ہوتے ہیں تو کوئی کوئی اہتمام نہیں ہوتا ہے ہاں یہاں کے اینمہ تو بہرحال نماز کے تقبیر تحریمہ کے بعد جو ہے کرتے ہیں تنبیہ کرتے ہیں کہ بھائی استعو پاکلو تراسو ہاں یہ سب ہاد بین کی اس طرح کے الفاظ یہ کہتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی لوگ جو ہے قدم سے قدم نہیں ملاتے خالی جگہ چھوڑ کر کے دور دور تھوڑا سا کھڑے ہوتے ہیں اب اس پوزیشن میں اس حالت میں کیا ہوتا ہے کہ جو صف کو ملانا چاہتا ہے ہاں خالی جگہ چھوڑنا نہیں چاہتا اب وہ مجبور ہوتا ہے کہ قدم اپنا تھوڑا پھیلائے جب ایک آدمی اپنے کاندھے کے سائز سے اپنا قدم نہیں پھیلائے گا بلکہ بالکل دو قدموں کو ملا کر کے کھڑا ہوگا تو دوسرا آدمی چاہتا ہے کہ ہمارے بیچ میں شیتان نہ کڑا ہو کیونکہ اللہ کے کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا لا تترک الفروجات لیتان کے شیتان کے لیے شیطان کے لیے شگاف نہ چھوڑو خالی جگہ شیطان کے لیے نہ چھوڑو کیونکہ شیطان اگر جگہ دیکھتا ہے دو آدمیوں کے بیچ میں جگہ تو ایک بکری کے بچے کی شکل میں آ کر کے وہ کھڑا ہو جاتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ لاترک الفروجات نے شیطان. شیطان کے لیے جو ہے خالی جگہ نہ چھوڑو اور اسی طرح سے اس سے جب قدم سے قدم نہیں ملائیں گے تو آگے پیچھے ہونے کا زیادہ امکان ہے زیادہ امکان ہے کہ آدمی آگے پیچھے کھڑے ہوگا کوئی آگے, آگے کھڑا ہوگا کوئی پیچھے کھڑا ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب درست کرا رہے تھے دیکھا کہ ایک صحابی کی جو ہے ایک صحابی تھوڑا سا آگے نکلے ہو تو اپنے نیزے سے ان کے پیٹ پر جو ہے کچوکا لگایا اور ان کو پیچھے کیا تو دیکھیں یہ سب اہتمام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم صف میں خالی جگہ نہ چھوڑیں سف میں نہ تو خالی جگہ چھوڑے اور نہ دو آدمیوں کے بیچ میں جگہ چھوڑے بلکہ اپنے کاندھے کے سائز سے پہلے کاندھا سب لوگ ملا لیں اچھی طرح سے کاندھا ملا لے پھر اس کے بعد قدم سے قدم اسی کے برابر ملا دے تو نہ کسی کو سمیٹنے کی ضرورت پڑے گی اور نہ کسی کو زیادہ پھیلانے کی ضرورت پڑے گی اسی طرح سے اسی طرح سے ایک اور فائدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدیش میں اے شیخ البانی رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث کے اندر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ جیسا کہ پہلے بتایا میں نے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ یہ بھی تھا کہ نماز کی حالت میں نماز کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیچھے بھی نظر آتا تھا دکھائی دیتا تھا اسی طرح سے یہ بھی ہے اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا جو حدیث پیش کی گئی کہ ل تصن سفوفکم او لتوقی سفوف کم او لالف اللہ قلوب کہ تم اپنے اپنی صفحیں درست کرو گے یا تو پھر اللہ تبارک تعالی تمہارے دلوں میں کیا ڈال دے گا اختلاف ڈال دے گا تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ظاہری عمل سے ظاہری خرابی سے باطنی خرابی بھی پیدا ہو جاتی ہے ظاہری خرابی سے باطنی بھی خرابی پیدا ہو جاتی ہے ظاہری برے عمل سے کیا کہتے ہیں باطنی دل کی بھی برائی پیدا ہو جاتی ہے اور اسی طرح سے دوسری بات یہ بھی کہ باطنی صفائی سے یا باطنی خرابی سے ظاہری خرابی بھی پیدا ہوتی ہے دونوں باتیں ہوتی ہیں جی اسی طرح سے ایک بات یہ بھی اس سے معلوم ہوئی ایک لفظ جو میں نے ابھی اشارہ کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ اقرام بیان فرماتے ہیں کہ وکانا قبل اَن يُكَبِّر تقبیر تحریمہ کہنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفوں کو درست کراتے تھے تو اس سے یہ بھی پتا چلا کہ جو لوگ فورن ہی اقامت کہہ دینے کے بعد فورن ہی اللہ اکبر کہہ دیتے ہیں اور مقدیوں کی صفیں درست نہیں کراتے اور یا نصیحت نہیں کرتے ان کو تو یہ خلاف سنت عمل ہے اس لیے اس پر غور کرنا چاہیے ہم, ہمیں بتانا چاہیے نصیحت کرنا چاہیے بلکہ باد صحابہ باد صحابہ سے یہ چیز ثابت ہے کہ اگر نماز میں کسی کو پاؤں دیکھتے کہ وہ پاؤں نہیں ملا رہا ہے قدم سے قدم نہیں ملا رہا ہے تو نماز ہی میں یا رکو ہی میں اس کا پاؤں کھینچ لیتے تھے کھینچ کر کے ملاتے تھے پاؤں کھینچ کر کے ملاتے تھے اور حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان لوگوں کے پاؤں پر مارتے تھے جو لوگ قدم سے قدم نہیں ملاتے تھے تو اتنا سب کچھ کے باوجود اب ہمارے ہاں لوگوں نے یہ نکال رکھا ہے کہ دو نمازیوں کے بیچ میں دو مقتدیوں کے بیچ میں چار انگلی کا فاصلہ ہونا چاہیے اس طرح کی کوئی حدیث بھی نہیں ہے کسی طرح کی کوئی روایت نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا جی جی بس جانتے ہیں دلیل کیا ہے انجدنا ابا نا اعلیٰ اعلیٰ تارحم محتدون ہم نے ایسا پہلے لوگوں کو کرتے ہوئے پایا ہے پہلے لوگوں نے ہم کو ایسا ہی بتایا ہے ہمارے مولانا صاحب نے ہمارے پیر صاحب نے ایسا بتایا تو ہم کرتے ہیں حدیث ساری حدیثیں موجود ہیں اللہ تعالیٰ ہدایت دے سکتے جی وہاں نبی ہو رہے تردی اللہ تعالیٰ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر و صفو فر نجالی اولا وشرحا آخر ہوا واہ خیر و صفو پھر نسائی آخر ہوا و شروحا اولا یہ حدیث جو ہے اس تعلق سے ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مردوں کی صفے آگے لگتی تھیں پھر خواتین پیچھے صف لگاتی تھیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مردوں کی سب سے بہترین صف پہلی سف مردوں کی آدمیوں کی سب سے بہترین صف پہلی صف ہے اور سب سے خراب صف جو ہے وہ آخری ہے اور عورتوں کی سب سے خراب سب سے خراب صف جو ہے وہ پہلی سف ہے اور سب سے اچھی سف کیا ہے آخر سفر دیکھیے لاکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی فطرت پر یہ روشنی ڈالتے ہوئے یہ بیان فرمایا کہ اب مرد اور عورتیں اگر ایک ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں پیچھے عورتیں ہیں اور مرد ہیں مرد بھی نماز پڑھ رہے ہیں آگے اور پیچھے عورتیں ہیں بغیر کسی پردہ کے اور حائل کے بغیر کسی دیوار کے اس طرح سے جیسا کہ پہلے مسجد نبی میں اور مسجد, مسجد مسجدوں میں عورتیں آتی تھیں نماز پڑھتی تھی حاضر ہوتی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے بیان فرمایا کہ ایک تو مردوں کی پہلی پہلی صف کی فضیلت بیان فرمائی کیونکہ پہلی صف مردوں کی کئی اعتبار سے فضیلت فضیلت رکھتی ہے ایک حدیث بھی ہے ہاں. کہ اگر لتا عالم المافل ندائی آفس ہاں. سافیلا اول ہاں. کہ اگر تم جان لو اگر تم جانتے کہ کیا ثواب اور ادر ہے اذان دینے میں اور اسی طرح سے پہلی صف میں تو تم جو ہے آپس میں جھگڑا کرتے اور اس کام کے لیے تم آپس میں قرآن اندازی کرتے تو پہلی صف کی فضیلت ہے اس اعتبار سے بھی اور پہلی صف جو ہے امام سے بھی قریب ہوتی جس میں آدمی تلاوت اچھی طرح سے سنتا ہے اور کیا کہتے ہیں پہلے آنے کی بھی فضیلت اس اعتبار سے کئی فضیلتیں پہلی سب کو حاصل ہے اور اسی طرح سے پہلی صف عورتوں کی سب سے دور ہے اور آخری صف عورتوں سے قریب ہے تو دیکھیں شیطان وسوسہ ڈالتا ہے شیطان وسوسہ ڈالتا ہے کہ پیچھے خواتین اور یہ فطری چیز ہے کہ مرد عورت کی طرف مائل ہوتا ہے عورت مرد کی طرف مائل ہوتی ہے تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مردوں کی وہ صف جو عورتوں سے قریب ہے وہ خراب صف ہے بری صف ہے تو مطلب یہ نہیں ہے کہ یعنی نماز باطل ہو جائے گی یا لیکن یہ ہے کہ وہ اس کے اندر جو ہے کچھ نہ کچھ آدمی کے دل کے اندر کچھ نہ کچھ فطرت ہے اور اس طرح سے وس وسا آتا ہی ہے اور عورتوں کی اگلی سب کے بارے میں فرمایا کہ یہ بری ہے کیوں بری ہے اس لیے وہ مردوں کے سب کے قریب ہے مرد سامنے نماز پڑھنا ہے عورتوں کے دلوں میں جو ہے اس طرح کا بھی بس وسا شیتان پیدا کرتا ہے اور فطری اور کیا کہتے ہیں نفس سے جو ہے اس طرح کی چیز نفس مائل ہوتا ہے مردوں کی طرف تو اس اعتبار سے اور جو سب مردوں سے زیادہ دور ہے وہ زیادہ فضیلت رکھتی ہے البتہ اگر عورتوں کی عورتوں کی نماز کی جگہ الگ ہے علاحدہ ہے الگ جگہ بنائی گئی ہے تب بات یا حدیث اس وقت اس, اس حالت پر فٹ نہیں کی جائے گی وعن ابن عباس نضی اللہ تعالی عنہما قال صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات لیلت فقمت عن یسارہی فأخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برأسی بن ورائی فجعلنی عن یمینی متفقن علیہ یہ حدیث بڑی اچھی حدیث ہے اور کئی ساری نصیحتیں اس حدیث سے ملتی ہیں ترجمہ سنیے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں, میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک رات نماز ادا کی حضرت میمونا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی خالہ تھی عبداللہ ابن عباس کی خالہ تھی تو کبھی کبھار جاتے تھے تو ایک بار گئے اپنی خالہ کے ہاں اور ام المومنین المن رضی اللہ تعالیٰ کون ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاں ام المومنین ہے زوجہ ہیں تو گئے اپنے خالہ کے ہاں تو انہوں نے سوچا کہ ہم جو ہے آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھیں گے اور یہ اس وقت چھوٹے تھے یہ بچوں کے لیے ہاں بچوں کے لیے یعنی بالکل چھوٹے نہیں تھے مطلب کہ آٹھ دس سال کے رہے ہوں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اٹھے اور وضو کیا تو انہوں نے بھی وضو کیا اور جب نماز کے لیے تحجد کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی نو بھی کھڑے ہو گئے لیکن کس طرف کھڑے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بائیں طرف کھڑے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بائیں طرف کھڑے ہو گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ہی کی حالت میں ان کا کان پکڑ کر کے پیچھے سے ان کو داہمی طرف کر لیا اس سے کیا؟, کیا پتا چلا ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ اگر دو آدمی نماز پڑھ رہے ہوں تو ہاں کو امام کے داہنے طرف کھڑا ہونا چاہیے ایک بات ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ اگر غلطی سے کوئی باہیں طرف امام کے کھڑا ہو جائے تو امام نماز پڑھاتا ہی نہ رہے بلکہ اس کو تان پکڑ کر کے یا اشارہ کر کے اس کو جو ہے داہنی طرف کر دے اور اس سے نماز باطل نہیں ہوگی دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ نفلی نماز جماعت سے پڑھی جا سکتی ہے اس کا بھی ثبوت ملا نفلی نماز تحجد جماعت سے پڑھی جا سکتی ہے اور اسی طرح سے یہ بھی پتا چلا کہ اس عمل سے نماز باطل نہیں ہوگی اس عمل سے اگر کسی کو یا اس طرح کی کوئی نماز سے متعلق حرکت سے نماز باطل نہیں ہوگی سمجھے کہ نہیں یہ تو نماز سے متعلق ادھر سے ادھر کرنا ہو اگر کوئی اگر کوئی جماعت سے نماز ہو رہی ہے اور صف میں جگہ خالی ہو گئی کسی کو کا وضو ٹوٹ گیا نکل گیا اب وہ دوسرا آدمی ادری کھڑا ہے وہ سوچتا ہے ہم انگوٹھا ہٹائیں کہ نہ ہٹائیں ہاں کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ادھر سے ادھر آئے تو ہماری نماز باطل نہ ہو جائے تو آدمی کو اشارہ کر کے اس کو کھینچ لینا چاہیے ہوں اس کو کھینچ لینا چاہیے ملا لینا چاہیے سر ہاں اسی طرح سے اگر کوئی کوئی بچہ نماز ساتھ میں پڑھ رہا ہے اور کچھ اس طرح کی حرکتیں کر رہا ہے تو اس کی اصلاح کر دینی چاہیے نماز سے متعلق جو ہے ہاں اس کی اصلاح کر دینی چاہیے اس سے نماز باطل نہیں ہوگی وہ مشہور دِیسا آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نوازی امامہ کو نماز میں جو ہے اپنے سر پر بٹھا کر کے کاندھے پر بٹھا کر نماز پڑھتے تھے قیام کی حالت میں کاندھے پر بٹھائے رہتے تھے اور جب رکو کرنا ہوتا تھا سجدہ کرنا ہوتا تھا تو بغل میں اتار کے ہاں, بٹھا دیتے تھے تو اس عمل سے بھی اتنے عمل سے نماز باطل نہیں ہوگی اور فرض نماز پڑھاتے تھے نبی صلی اللہ عصل کہیں گے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی हा? اس کی کوئی دلیل نہیں ہے لیکن امام صاحب کو نہیں کہ اپنے بچے کو لائے کیونکہ آج مقتدیوں کا اتنا مزاج ہی نہیں ہے ایک. ایک. عالم دین سے کسی نے پوچھا کہ نماز میں اگر ہمارا عمامہ گر جائے تو ہم کیا نماز کی حالت میں اٹھا سکتے ہیں تو انہوں نے بردستہ جواب دیا کہ اماما اماما سے بھاری نہیں ہوتا اماما اماما سے بھاری نہیں ہے اٹھا کر رکھ لو ٹوپی گر جائے تو رکھ لو رکھ سکتے ہیں تو اس طرح سے نماز سے متعلق اگر کوئی عمل آدمی ہاں اگر کر لیتا ہے تو اس سے نماز باطل نہیں ہوتی جی وا نسر ندی اللہ تعالیٰ صلی اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقم تو انا ویتیم خلفه و ام سلیمن خلفنا متفق علیہ للبخاری ایک اور روایت ہے حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی فرض نماز نہیں رات کی نماز نماز پڑھی تو میں اور ایک یتیم لڑکا تھا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑے ہو گئے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ انہوں بھی چھوٹے تھے اور وہ یتیم لڑکا بھی چھوٹا تھا تو دونوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے صف لگا دی اور امس ام سلیم جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ حضرت انس رضی اللہ تعالی انہوں کی والدہ تھی کسی وقت جو ہے اب اس بات کا ذکر یہاں پر نہیں ہے کہ یہ رات میں نماز بلکہ کیا کہتے ہیں حدیث میں جو اس کی تھوڑی سی وضاحت ہے کہ انہوں نے طلب کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا تھا اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف لے آئے ہاں تو ہمارے گھر میں کسی جگہ آپ نماز پڑھ دیجئے تاکہ جو ہے پھر ہم اس کو اپنے لیے نماز پڑھنے کی جگہ بنا لیں یا بہرحال جو واقعہ رہا ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے وہاں پر نماز ادا کی تو انس رضی اللہ تعالی علم اور ایک چھوٹا بچہ تھا تو یہ بچہ تھا وہ دونوں پیچھے کھڑے ہو گئے اور امر صلیح ان کے پیچھے کھڑی ہو گئی تو معلوم یہ ہوا کہ اگر اگر دو بچے ہوں اور امامت مطلب جماعت سے نماز پڑھ رہے ہیں تو دونوں بچے پیچھے کھڑے ہوں گے امام کے ساتھ میں نہیں کھڑے ہوں گے ایک بچہ ہوگا تو پہلی حدیث کی روشنی میں امام کے دائیں طرف کھڑا ہوگا دو بچے ہوں گے تو پیچھے سب لگائیں گے اور اگر عورت ہوگی تو چاہے اکیلی ہو تنہا ہی کیوں نہ ہو وہ مردوں کے ساتھ یا بچوں کے ساتھ نہیں کھڑی ہوگی بلکہ پیچھے کھڑی ہوگی تو عورت کی جگہ کیا ہے وہ پیچھے ہے مردوں سے پیچھے تو صف کی ترتیب کیسے ہوئی یعنی امام پھر اس کے بعد اگر مرد ہیں تو مردوں کی صف ہوگی پھر بچوں کی صفیں ہوں گی پھر عورتوں کی صفیں ہوں گی اس طرح سے یہ ترتیب ہوگی وعن بکر طر ال اللہ تعالی عنہا انہوں ان نہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ ورا کی اور فرقہ قبل وزک رضا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابودافی ابودا دفی فرقی مشاثی یہ بہت مشہور حدیث ہے حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی حدیث ایک صحابی خلیفہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور یہ ابو بکرہ گولتا کے ساتھ تو یہ جس وقت ہے نبی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مسجد نبی میں پہنچے مسجد میں پہنچے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکو کر چکے تھے ابھی وہ دروازے ہی پر تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکو میں چلے گئے تو صف میں ملنے سے پہلے ہی انہوں نے بھی اللہ اکبر کہہ کے رکو کر لیا اور رکو ہاں, کر, کرنے کے بعد پھر وہ رکوع کی حالت ہی میں چلتے چلتے صف سے جا کر کے مل گئے اور اس کا ذکر پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا زادک اللہ ہرسن ولاؤد کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اس شوق کو تمہاری اس چاہت کو اور حرص کو زیادہ کرے انہوں نے کیوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکو میں پہنچ گئے تو میں بھی اب بلا تاخیر اللہ اکبر کہہ دوں یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز کا ایک حصہ بھی نہ چھوٹنے پائے یہ ان کی خواہش تھی یہ ان کی چاہت تھی یہ بھی چاہت تھی کہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام مسلمان رکو میں چلے گئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کڑوں مار رہ کے رکو کرنے والوں کے ساتھ رکو کرو فوراً ہی بہرحال شوق میں چلے گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہارے اس شوق کو بڑھائے زیادہ کرے تمہارے اس فرص کو لیکن دوبارہ ایسا نہیں کرنا کس بات سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا نماز, نماز, نماز کے پہلے ہی صف میں ملنے سے پہلے ہی انہوں نے رکو کر لیا تھا اور پھر دوڑ کر کے آئے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ساری باتوں سے ان کو منع فرمایا تو معلوم یہ ہوا اس حدیث سے کہ صف میں پہنچنے سے پہلے رکو نہیں کریں گے یا اسی طرح سے شامل نہیں ہوں گے کہ ہاں وہیں پر جو ہے دروازے پر ہے امام نکال اللہ اکبر تو وہیں سے تقدیر تحریمہ کا ثواب حاصل کرنے کے لیے سفید وہیں سے اللہ اکبر کہہ لیا ایسا نہیں کہنا چاہیے بلکہ صف میں آ کر کے مل کر کے تب اللہ اکبر کہنا چاہیے نماز کی شروعات کرنی چاہیے دوسری بات یہ بھی ہے اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ دوڑ کر کے نہیں آنا چاہیے آگے حدیث آئے گی جب تم نماز کے لیے آؤ تو تمہارے اوپر ہاں سکورت یا سکینت اور تمہارے پاک اوپر جو ہے وقار اور پرسکون انداز میں تم آؤ ہاں جو ملے اسے پوری کر لو اور جو ملے اسے پڑھ لو اور جو چھوٹ جائے اس کو پوری کر لو تو اس سے یہ پتا چلا کہ صف میں شامل ہونے سے پہلے جماعت میں شامل نہیں ہونا چاہیے پہلی بات دوسری بات یہ کہ صف میں شامل ہونے کے لیے ہاں؟ کیا کہتے دوڑ کر کے نہیں آنا چاہیے ربھی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منا فرمایا ہے اسی حدیث سے میں بات ذکر کر دوں کہ اسی حدیث سے بعض لوگوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ رکو میں اگر کوئی شخص سے امام کے ساتھ پہنچ جائے یعنی رکو مل جائے اس کو تو اس کی رکات ہو جائے گی اسی حدیث سے لوگوں نے ثابت کیا جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی بیان فرما دیا جو کچھ کیا تم نے کر لیا اب نہیں کرنا فرمایا کہ نہیں ایک کام انہوں نے دوڑ کر کے کیا اور دوسرے کے رکو پایا اب رکو کے بعد انہوں نے نماز دہرائی یا نہیں دہرائی اس کا ذکر نہیں ہے نہ دہرانے کا ذکر ہے اور نہ یہ ذکر ہے کہ کس رکعت میں پہنچے تھے میں نے بہت تفصیل سے بتایا تھا کہ یہ پتہ نہیں کہ کس رکعت میں تھے وہ پہلی رکعت تھی کہ دوسری رکعت تھی کہ تیسری کہ چوتھی کچھ نہیں ذکر ہے تو اس سے استدلال کرنا یہ ثابت کرنا کہ رکو ان کو مل گیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دہرانے کا حکم نہیں دیا تو یہاں پر اس کا ذکر ہی نہیں ہے بلکہ کیا کہتے ہیں ایک لفظ ہے صحیح اور یہ صحیح لفظ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث میں تبرانی کی روایت ہے کہ یہ بھی لفظ ہے سلرخت وقت ما سبق کہ جو پاؤ اسے پڑھ لو اور جو چھوٹ جائے اسے دوہرا لو تو اس لفظ پتا چلتا ہے کہ ہاں جو چھوٹ گئی چیز اس کو دوہرا لو تو اس سے پتا چلتا ہے کہ رکو چھوٹ گیا تو رواز تمہاری رکاط نہیں ملی تو اس کو بھی دوہرا لو اور دوسری بات یہ ہے کہ دلائل کی روشنی میں بتایا گیا تھا کہ رکو والی رکعت جو ہے آدمی کو پڑھ لینی چاہیے کیونکہ سور فاتحہ کے بارے میں بڑی تاکید آئی ہے اور رکو والی رکعت میں سور فاتحہ آدمی کو نہیں ملتی ہے اور اسی طرح سے سور فاتحہ رکنے ہے اور اسی طرح سے آدمی کو قیام نہیں ملا آدمی کو قیام نہیں ملا تو اس طرح سے دو چیزیں آدمی کی رہ جاتی ہیں دو رکنے چھوٹ جاتا اس لیے اس رکعت کو دوہرا لینا چاہیے ساتھ ہی ساتھ ساتھ ہی ساتھ دیکھیے یہ بیان کرنا کہ ایک حدیث ہے جس پر علما نے کلام کیا ہے امام بخاری اور دوسرے اما نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے کہ ہاں ہاں من اد رکھ فقد رکو آفقت کہ جس نے رکوع پالیا اس نے رکعت پالی تو یہ حدیث اس حدیث پر بہت سارے علماء نے کہا کہ حدیث ضعیف لیکن صحیح ماننے یا حسن مان, حسن مان لینے کی صورت میں حسن مان لینے کی صورت میں حسن مان لینے کی صورت میں اس حدیث کا جواب یہ ہے تعویل نہیں ہے جواب یہ ہے کہ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیے ایک طرف حدیث صورف فاتحہ کی ہے ایک, حد... ایک طرف حدیث جو ہے, ہے کہ سور فاتح کے بغیر نماز نہیں اور اس میں ہے کہ رکو کی حالت میں آدمی پہنچ گیا تو رکعات مل گئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رکو کی حالت میں ملنے والی رکعت جو ہے ہاں آدمی کو گویا کہ رکعت مل گئی گویا کہ رکعت کا ثواب مل گیا آدمی کو ہاں رکعت کا مطلب کیا ہے رکعت کا ثواب مل گیا کیونکہ رکو ہی چھوٹا ہے باقی دو سجدے اور پھر دو وغیرہ جو ہے اس کو مل جاتی ہیں اس لیے گویا کہ رکعت مل گئی جیسا کہ دوسری اور حدیثیں موجود ہیں اس تعلق سے نہیں بلکہ جماعت کے تعلق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ, کہ جماعت کی نماز اگر اسے ایک رکعت مل گئی تو اس نے گویا کہ نماز پالی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک رکعت مل گئی تو بقیہ نماز نہیں ادا کرے بلکہ ادا کرے گا اسے جماعت کا ثواب مل گیا سمجھ رہے نا یہ چیز تو اس لیے بہتر اور مناسب یہی ہے کہ رکو میں اگر کوئی پہنچ گیا ہے پہنچ گیا ہے تو اس رکات کو شمار نہ کرے بلکہ اٹھ کر کے اس رکعت کو دہرالے کیونکہ یہی زیادہ احوت اور بہتر ہے بجائے اس کے کہ آدمی کم پڑھے نماز اگر کوئی سمجھتا ہے کہ بھائی پانچ رکعت پڑھ لیا پانچ رکعت بھی نہیں ہے اور تین رکعت بھی نہیں ہے हा? تو احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی جو ہے وہ رکعت پوری کر لے تاکہ جو ہے اس کی نماز مکمل سمجھی جائے اور اللہ علیہ کو وشواس اب ایک مسئلہ یہاں پر آگے جو ہے وہ یہ ہے کہ امام کے پیچھے کیا تنہا کوئی نماز پڑھے مختصر سا اس کا بیان عورت کے تعلق سے تو گزر چکا ہے لیکن انشاءاللہ شاء اللہ اگلے درسے میں بیان کیا جائے گا کہ کیا کوئی شخص تنہا صف کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہے یا نہیں پڑھ سکتا یا کس حالت میں پڑھ سکتا ہے تو اس کا بیان شاء اللہ تبارک تعالیٰ اگلے درس میں دیا جائے گا صلی اللہ تعالیٰ خطرتے محمد علیہ وسلم اگر سوال کرنا رہا کرے رہ رہ تو